جو نا پابچ حیثیت دزار بانوی پر صورت کی یا وہ بل <سؤال> منفاط بان گنا باہت لگنا <سؤال> مرات اباہت سواپ <سؤال> منائی کی باپ بارات اباہت گنا کے باد سور کی رسول اللہ رسم پلا سبا سبیا تب گونیا بیام فی بنا سکیفاربا یا خیمہ یا نوی کمرا جڑا زفاف سباد وادابانی فجرسا لا فراشی فراش مارے پشان زکوان مخالف دے خبر حجاب سلام نکن دام خصوصیتاب بل جسد بالکل حجاب پی سیاہ پانی جلبا پانی نام کا بھی کیمامنیا تم شری معشو بھی جی نہ جی رکھی ہوئی نہ واہے آمبل شری دیو بخاد معشو مجھے رکھو داتمل جائز دے مجھے معاشمی جی رکھی ہوئی گڑی گئی ہم گڑا گئی وین من من کو من آبائی نبا بیان دمت دا دا موتاو اور جسباخبر معنی نبی سن ہاضا کری کی والی انتصاب دن بغیر نبیر اسلام تسین دا صندر فرید داموا وقولی اللذی ہم اخیرے چیز سوینا گوایا وقولی اللذی کونتی تا فولین حدثنا لغتام مالی حدثنا درزا کا حبرنا معامل امنا آپ دکر کرتی دکبر دی دا لعبد تدریب الجهاد لا بطل حبشتو لقدومیهی فرحم بزارکا لا اگو بحرابهم دام دو جملے دا غنائی جائسا لا اگو بحرابهم لگلان فا تدریب الجهاد لا اگو بحرلوی کونی فاگر ن تزلی ناؤ زمر مکی باب نے با جیز کے باز سبیا استعمال سرو تھا استعمال بھی تھا تشویق کی ذکر نہ کباریا والا تو ڈور سرنا بھی کی گیا بھی تشویق و ذکر دوفارے دیوا بھی گڑی بدم وسلم نے بہترین تخریدار صفی عبان نے تردید کڑے دے دارنگ علامہ نصیب و تفسیر اسرد الرحمان کی حرمت مان گن اپال اور رواد جی کرکڑی دی معالم اللہ تغنی حرام پھر دلیان فی اللہ پھر توانے کے ذکر کے جدا حرام دیبد اللہ مسوم رواد ابن کثیر آیات دلان دی وغنو أساني دواني ومن الناس ما يشتري الله والحديث والله هو الغناء والله هو الغناء دغلاه والحديث لدور سرنا تزوله دي والله هو الغناء وعيما يو أربعونك لآيات وحرمت من قول لي احمد بن حنبل ريد نتنفوز قول ينبت النفا دا منافقت ضروري بعض نواتك لذي رقية الزنا دا زنا الدم دي مکرف صاف کو جاری رحمت کراحت من کوابو جہاز حاضر سے من کروں لیکن نورواد حرمت دے احرمت جدا حرام دوں دا دا جواز نکر دی ہر سمندر سمندروں کارخانوں نہ سندروں داغری خالنی دی ہر چا فکور کی دگا دا سندروں براکز فراہ دی وران سنت پہ نشرے ہر کوئی پھیرا نکلنا ہر سو شکایت کی پھیران دی پھر جہار کر دینے کی تصاویر کی ہو د ڈور سرنا کارخانے کی کھود رہی پرست بند نکلی دے شیتان میں پکڑی شیتان سے دعوت اور رحمت بند نکڑی ہر کور کی تصویر دے ہر کور کی ٹی وی دے تو بچوں پر, پر, پر, پر عمل مزمان اس پہ نہیں آواز بہت اس میں آلات خودی کی پکل ہونے کے بعد آئی ال 26 واقعیاں نافع حلت سموشن ثاور ذیشیدہ قال فقلت لا قال فرفع اس بيمل گتیرےک بے وقار و وزم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسما مسلہ هاگا وسرمہ زہ هاگا قرب دہاگا حدیث المنکر خنور رواق گنشرے پر حرمت